بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام صاد یہ حروف مقطعات ہیں اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں شروع میں ان کا حقیقی یقینی مفہوم مطلب کسی کو معلوم نہیں راز ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین البتہ یہ نوٹ کر لیجیے یہاں چار ہیں اس سے پہلے دو الفلامیم علیف لامیم بقرہ سورہ سورا علبرام یعنی علی فلامیم صاد ہے دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں چار چار حروف آئے ہیں علی فلاح میم سوق الفلا میم را کتاب الیک فلا یکنفی صدے کا حرج امن یہ کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نادل کی گئی ہے تو نہیں ہونا چاہیے آپ کے جی میں کچھ تنگی اس کی وجہ سے کس وجہ سے تنگی ہوتی تھی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ نے اپنی پوری جان ہلکان کر دی تھی لیکن جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہیں میری کوئی کوتا ہی تو نہیں ہے شریف آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے عام آدمی جو ہے وہ اپنی غلطیوں کا ببال بھی دوسروں پر ڈالتا ہے اپنی غلطی نہیں دیکھے گا اس نے یہ کر دیا تھا اس نے یہ کیا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا اپنے آپ کو صاف بچائے گا لیکن شریف انسان جو ہے وہ ہمیشہ دیکھتا ہے میری خطا کیا ہے کہیں میری غلطی تو نہیں کوئی میری کوتا ہی تو نہیں اور اس کا بوجھ ہے دل کے اوپر یہ لوگ ایمان نہیں لا کہیں میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے کوئی کوتا ہی ہے کہ تحر ان کا فلا یا کلفی سب کہارا جو اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے لیکن تم ذرا ذکر علی عالمینین یہ تو اس لیے ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ خبردار کر تم ذرا وہی لفظ آ جو سورہ نام میں تھا وہی الیاد قرآن لے ان بہی کم بے و ذکر بذکر اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے جن کی جن کی جو فطرتیں ہیں وہ سلیم ہیں ابھی ان کے اندر پوٹینشلی وہ ایمان موجود ہے اس ایمان کو ڈارمنٹ کو وہ ایکٹیویٹ کر کے یاد دہانی جیسے کہ آپ کو کوئی چیز بھول گئی تھی اس کی کوئی نشانی دیکھی فوراً وہ شہد یاد آ گئی اس طریقے سے اللہ تعالی نے اس کتاب کی آیات کو ذکرہ بنا دیا ہے اتبے وہ معمزلہ ربے کو پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے اب یہ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے پہلے حضور سے سیدھا تھا فلایت الفی صدرے کا ہارا جو یہ تبیو جمع کا سیدھا ہے پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے ولا تھا تبی بندو نے ہی او لیا بت پیروی کرو اس کے سوا کچھ اور کو اپنے اولیاء بنا کر کچھ اور کو اپنے ند اور ضد بنا کر ان کی پیروی نہ کرو کلی لما تذکر کم ہی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ آراف اس اعتبار سے تو قرآن مجید کی سب سے بڑی مکی صورت ہے کہ یہ چوبیس رکو پر مشتمل ہے اور دو سو چھ آیات ہے چوبیس رکو مکی صورت کوئی اتنی نہیں ہے اور دوسری جیسے کہ بدنیات میں سب سے بڑی سورح بقرہ ہے چالیس رقو پر مشتمل لیکن تعداد آیات میں ایک اور سورت ہے بک جو اس سے بڑھ گئی ہے دو سو ستائیس آیات ہے سورہ شعرا کی لیکن سورہ شعرا میں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں تعداد زیادہ ہے رکو اس کے کل گیارہ ہیں میں چودہ صفات میں سورہ شعرا آ جاتی ہے جبکہ یہ چونتیس صفات میں تو سب سے بڑی بکی صورت یہ ہے وہ کم بنقریت نہلک جیسا کہ میں نے کہا تھا ایاب اللہ میں ذکیر ہوں ایاب اللہ یہ اس سورہ مبارکہ کا اہم عمود ہے لہٰذا شروع ہی میں اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کم منقریت نہلک نہا کتنی بستیاں ایسی جنہیں ہم نے ہلاک کیا یہ قوم نوح قوم عود قوم صالح قوم شعیب یا امورا اور صدوم کی بستیاں کم منقریت نے اہلک نہا فجا تو ان پر آ پڑا ہمارا اذاب بیاتن یا تو رات کے وقت جبکہ وہ رات گزار رہے تھے اوہم قائلون یا جبکہ وہ دوپہر کے وقت احلولا کر رہے تھے فما کانا دا واہ ہوں جا ہم تو پھر ان کی چیخ پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب وہ عذاب آ پڑا اللہ انکالو امنا کنہ ظالمین کہ ہائے ہماری شامت ہم ہی ظالم تھے ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے باقی تن ہمارے رسولوں نے تو ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی فلنس علند النزین ارسنا الہم ولنس علند المرسلین اور ہم لازمن پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور لازمن پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی یہ بھی فلسفہ رسالت کا بہت اہم جو ہے موضوع ہے جو اس ایک ایکٹ میں آیا ہے اور بڑے زور زو شور کے ساتھ آیا ہے بڑی جلالی شان کے ساتھ آیا دیکھیے اللہ رسول بھیجتا ہے کسی قوم کو خبردار کرنے کے لیے اب اس پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی اگر وہ کوتاہی کرے تو قوم سے پہلے اس کی پکڑ ہو جائے گی سمجھ لیجئے جی اس بات کو اربو یہ ایسے ہی جیسے آپ نے کسی کو پیغام دیا نے کسی دوست کے لیے کہ بھائی ذرا پیغام وہاں پہنچا دینا یہ کام کل شام تک وہ ضرور کر دے میرا ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا تو وہ کام انہوں نے نہیں کیا آپ کا نقصان ہو گئے آپ غصے میں بھرے ہوئے آگ بگولا بنے ہوئے گئے اور آپ اس سے لڑے اپنے دوست سے کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا تم نے میرا کام نہیں کیا میرا نقصان ہو گیا اگر وہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں کیا کریں گے آپ وہ سارے جھاگ کی طرح غصہ آپ کا بیٹھ جائے گا کہ اب غصہ کس پہ آئے گا اس پیغامبر پر آئے گا اب آپ جا کر اس, کی, اس کا غریبان پکڑیں گے اللہ کے بندے تجھے میں نے یہ ذمہ داری سونپی تھی یہ پیغام اہم تھا میرا پیغام تمہیں پہنچانا تھا تم نے نہیں پہنچایا میرا نقصان ہو گیا اب اس کی تلاشی تم کرو بالکل یہی معاملہ ہے اللہ رسول اور قوم یا انسان اللہ نے پیغام بر بنا کر بھیجا رسول کو خدا نخواستہ خدا نخواستہ بل فرض بل فرض. اس پیغام کے پہنچانے میں کوتا ہی ہو جائے تو پہلا مجرم رسول ہے ہاں وہ پہنچا دے تو وہ کہ اللہ میں نے پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے Now, they are یہ جان لیجیے کہ یہ محاسبہ ہونا ہے امتوں کا بھی اور محاسبہ ہونا رسولوں کا بھی فلا نس ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی اسی کی ایک جھلک آئی تھی نا مادا ہوجب تم کیا جواب دینا آپ لوگوں کو یا اسب نمبر یما آنتا کل تقونی ادا ہے کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے اپنی امت سے اپنی قوم سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی راہ بنا لینا اب اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک نقشہ ذہن میں رکھیں آپ جب تیئس برس کی محنت شاخہ کے نتیجے میں حضور نے اقبام میں کر دیا دین کا غلبہ ہو گیا سن دس ہجری ہے حج کے دن ہے حضور خطبہ دے رہے ہیں آپ نے اپنے خطبہ حجبۃ الوداع کا اختتام فرمایا سوال سے الال بلغ لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور پورے مجمع نے جواب دیا انشد ون کقت بلغتا وہ نستا و اور ایک روایت میں آتا ہے انشد و ان کقل بلگ تل وشالتا وہ دہتل امانتا وہ نسل امتا وہ کشف ہاں حضورم گواہ ہیں آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا یہ قرآن امانت تھی اللہ کی آپ کے پاس آپ نے ہمیں پہنچا دیا رسالت کا حق ادا کر دیا ہماری خیرخائی کا حق ادا کر دیا آپ نے گمراہی کے اور ضلالت کے اندھیاریوں کے پردہ چاک کر دیا کشف الما تھا تین دفعہ سوال کیا تین دفعہ جواب لیا پھر تین دفعہ انگلی سے شہادت سے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا اللہم مشد اللہم مشد اللہ مرشد تم بھی گوار ہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری پیغام انہیں پہنچا دیا اور پھر فرمایا فرو بل شاہد اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں میرے کندھے سے اتر کر یہ بوجھ اب تمہارے کندھوں پر آ گیا میں رسول صرف تمہارے لیے ہوتا تو بات آج پوری ہو گئی تھی میں تو رسول ہوں تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک آئیں گے اب ان تک اس کی تبلیغ اور ابلاغ اس کا پہنچانا تمہارے زندگی یہی گواہی ہے جو قیامت کے دن کھڑے ہو کر رسول دے گا فق فائدہ جے نام کل امت ان میں شہید ان و جے نا بے کا <شَهِدًا> وہ گواہی جو حضور نے لی ہے اس روز وہی گواہی ہوگی اے اللہ میں نے اپنی اس قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے یہ جواب دیں دے کانڈ پلیٹ اگنورینس یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتا نہیں تھا ہمیں بتایا نہیں گیا وہ ہم پر کھول دیا گیا تھا تو یہ آئی بڑی اہم ہے فلن الزین ارسلہ وا سلم سلیم ہم لازم الش کر رہے گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان سے بھی جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ولا قمنا بین مماک اللہ غاہبین اور پھر جو کچھ ہم ان کے سامنے احوال بیان کریں گے وہ علم کی بنیاد پر کریں گے ہم کہیں غائب تو نہیں تھے جب جو کچھ ہو رہا تھا جو کچھ محمد کر رہے تھے اور صحابہ کر رہے تھے ان کے تھے. اور جو کچھ ابو جہد اور ابو الرحب تھے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے ماک اللہ غاہبین نہیں تھے ہاں تم بھاری سے اوجل تھے ہوا ماں کو میں نہ ماں کو تم وہ تو تمہارے ساتھی ہے جہاں تم ہو تو ہم تو خود جو ہے تم خود گواہ ہے ہر ہر صورت حال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور اس روز وزن ہوگا حق ہی میں اس کے دو ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں حق ہی میں وزن ہوگا اور وزن ہی فیصلہ کن ہوگا یعنی یہ کہ اللہ کی کوئی ترازو ایسی ہوگی ایک تو ترازو دو پاٹوں والی ہوتی ہے ایک ترازو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سپرنگ بیلنس جو ہوتا ہے جس شہ میں وزن ہو اسی سے تو سپرنگ جو ہے نیچے جائے گا نا باطل کاموں میں وزن ہی نہیں ہے ریا کاری کی نیتوں میں کوئی وزن ہی نہیں ہے وہ سرے سے خالی ہے وہ پادر ہوا ہے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں بل وزن و حق اس دن صرف حق میں وزن ہوگا نمبر ایک اور اس دن حق ہی فیصلہ کن ہوگا وزن ہی فیصلہ کن ہوگا یعنی جو اگر دو پلڑوں والا ہے تو جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہے اس کے لیے نجات ہے. فمن سکولت میں ہو تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے فلا کا احمد تو وہ ہوں گے فلاح پانے والے میں من خفت موازن ہوں اور جس کا پلڑا جو ہے جن کے موازین جو ہیں وہ ہلکے ہوئے وہ الاق الزین خسر ہوں انفسا ہوں بے ماں کاروں بےآیات تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا مصبت اس کے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے رہے ولاق المکن ناکم جتنی اہم وہ آیت تھی فلاں صنزین اُرسلہ سلیم اتنی اہم اب یہ آیت ہے ولق المکن ناکم فلار اور دیکھو انسانو ہم نے تمہیں زمین میں تبکو عطا فرمایا وہ جالنا لقمفیہ معاش اور اس میں تمہارے لیے معاش کے سارے سامان رکھ دیے جو جو ضرورتیں تمہارے جسم کی وہ یہیں سے پوری ہو رہی ہے تمہیں بڑا خطرہ پڑ گیا ہے کہ زمین کے جو خزانے ہیں ختم ہو رہے ہیں خخلاط کم ہو رہی ہے دیکھو انہیں ہم نے سمندر کے اندر سے کیا کیا خوراکیں نکال دی ہیں اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں ہم نے تمہارے لیے معاش کا پورا بندوبست رکھا ہوا ہے کلی لمبا تشکرون لیکن بہت کم ہے جو شکر تم کرتے ہو. اب یہ جو آخری آیت تھی اس کے حوالے سے دوسرے رقوب میں چل رہا ہے ولق مکن ناکم فلعت فرمایا ولک خلق ناکم سم مسور ناکم سم مکلم دیکھو ہم نے تمہیں بنایا پھر تمہاری تصویر کشی کی پھر ہم نے کہا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم کے سامنے اب یہ آیت پھر ان لوگوں کو سپورٹ دیتی ہے جو قرآن مجید میں جو ایولیوشن کریشن جو ہے انسان کی اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے نظریہ ارتقاء کو تقویت حاصل ہوتی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اب تک جو چیزیں آئی ہیں کہ ایک جگہ پر آڈم کی مثال دی گئی مٹی سے بنایا اس میں کہا کلفی کن وہ اسپیشل کریشن کی تائید والی آئے ہے لیکن یہ کہ کسی مقام پر آپ کو وہ ایوولوشن والی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے اب یہاں جو بات آ رہی ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ پہلے جمع کا سیکھا ہے لقد خلق ناکم. ہم نے تمہیں پیدا کیا معلوم ہوتا کچھ اسپیسیز پہلے پیدا کی گئی نسل پیدا کی گئی سمبا سمر ناکم. پھر تمہاری تشویر کشی کی ہے فنیشنگ ٹچیز دیے ہیں تمہیں بنایا ہے تمہارے نقش و نگار سنوارے ہیں سمبا کل نہ لیل ملائے کا آدم پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے آدم تو ایک ہے لیکن یہاں سیگے آ رہے ہیں جمع کے اور اسی کی تائید ہو گئی تھی ان اللہ ہستفا آدم اب الوہن والا ابراہیم آد آل عالمین آدم کو بھی چنا تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک امکان ہے باقی یہ چیز جیسے کہ میں نے ارض کیا تھا یہ تھیئریز ہے لیکن ان میں جہاں کہیں جس چیز کے لیے کوئی آتا ہے اشارہ اس کو ہمیں جان لینا چاہیے باقی وی ہیو ٹو کیپ اٹ اوپن ابھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے جب حقائق اور مزید واضح ہو جائیں تو قرآن مزید مزید مبرر ہو کر سامنے آ جائے گا لیکن جس حد تک وہ اشارات اب بھی ہمیں مل رہے ہیں انہیں بھی سمجھ لینا چاہیے نوٹ کر لینا چاہیے ولقن خلگنا کم سم سمورنا کم سمت کل ملائے کتور اعظم ابلیس اب یہ مقمولہ پڑھ چکے ہیں سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے لمیہ کم میرا ساجدین نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں کالا ما منا کا اللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں روکا ہے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تم سجدہ کیوں نہیں کیا کالا انا خیروں میں یہ اس کی اپنی کی بنیاد پر تھا وہاں استقبرا ابا وستق صرف یہاں اس کا قول نقل کر دیا اینا خیرم من ہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نارین و خلق من تین مجھے تم نے بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا ہے مٹی سے کالا فہبیت منگا فہبت منگا اللہ نے فرمایا تو اتر جاؤ اس سے فماد یا پورا لکان تک کب بڑا فی اب تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے کہ اس جنت کے اندر اکڑو اور اینڈو فخروج کن نہ کمن اب تم ضریل اور خار ہو کر یہاں سے نکل جاؤ کال اناسو اس نے مجھے مہلت دے پروردگار اس دن تک کے لیے جس دن کے ان کو دوبارہ تو کرے گا قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے کالا قرضری ٹھیک ہے جاؤ تمہیں مہلت دی گئی کال ابا بیتنی اس نے کہا کہ پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کیا اس آدم کے تو اس کی وجہ سے میں راد درگاہ ہو گیا لاکود نہ لہوم سرا تقل اب میں لازمن بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھی راہ پر تیری سیدھی راہ توحید کی ہے اس پر گھاٹ لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑتا رہوں گا ادن نہ لہم سرا میں لازمن ڈیرے لگا کر اور مورچہ جما کر بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر توحید کے راستے پر انہیں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑنے کے لیے سملات یل من میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے بھین خلف ہیم ان کے پیچھے سے بھی وان ایمان ہیم ان کے دانی جانب سے بھی وان شمائل اور ان کے بائیں جانب سے بھی بلا تج اکثر اکثر ہوں شاکرین اور اے پروردگار کیوں نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا کال اخرج منہا مضموما مدورا اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے برے حال میں خسیس حال میں اور مردود ہو کر دھچکارے جا کر لمن طبع کا من ہوں جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا لام لال جہنم ام ان کو مجمعین تو میں تم سب سے جہنم کو پُر کر کے رہوں گا بھائی آدم اسکول جو کل جنت ارے آدم اور رہو جنت میں تم اور تمہاری بھی فکولا بن ہے تو شے تما ولا تک رحا گئی شراکو نہ منظالمین تو کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو ہاں اس درخت کے قریب مت جانا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما غوري عنهما من صوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما زاق الشجرة بدت لهما صوآتهما تفقا یقان جن و نادا ہوما رب ہوما کما انتل کمر شجرتے واقل نکما ان شیتان نکما کالا ربنا ونفرنا و علم تخفر لنا و ترہمنا صدف اللہ الر عراف کے دوسرے رقو میں قصہ آدم و ابریس قرآن حکیم میں دوسری مرتبہ بیان ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ سورہ بقرہ میں اس کے چوتھے رکوع میں آ چکا ہے البتہ آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ یہ قصہ جو ہے قرآن مجید میں سات مرتبہ آیا ہے چھ مرتبہ مکی صورتوں میں اور ایک مرتبہ بدنی صورت میں لیکن یہ کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی بات نہیں ہے اس لیے کہ جس دور سے بھی یہ تحریک جو ہے حضور کی دعوت کی گزر رہی تھی اس دور کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہر جگہ پر آپ کو مزید نمایاں ملیں گی اب مثلاً اس رکوع کے شروع میں ہمیں وہ عظیم آیت ملی ہے کہ جس میں جمع کا کا اختیار کیا گیا ہے ملکت خلک نا کم سم مسور نا کم سم مقل نال ابلیس اس کے بارے میں پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں اب دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے ورگلایا حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو سلام الما کہ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالی نے انہیں روک دیا تھا کسی طریقے سے ورغلا کر انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا اس کے لئے لفظ آیا تھا وس لہما یہ وس اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اس طور سے ہو رہی تھیں جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں لیکن حضرت آدم اور حوا کے بھی دلوں میں وسوسہ اندازی کی ہے شیطان نے جیسے کہ شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے ہمارے دلوں میں یہ مکالمے اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ ایک ہی محفل میں کھڑے ہوئے عام طور پر سورہ بقرہ کے چوتھے رکو میں بھی اور, اور دوسرے مقامات پر بھی ہمارا تصور کچھ اور رہتا ہے لیکن یہاں وہ پردے حال ہیں ابلیس جو ہے وہ یقیناً جو ہے جنات میں سے تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس وقت وہ اس وقت ہی وہ انویزیبل تھا